یوم النحر کی دعا دس الحجہ کو منا میں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے یا <سؤال> حیو یا قیوم لََ عن طب رحمتی کا استغیث فکفنی شعنی کل ولا تکلنی اللہ نفسی طور عین یا <سؤال> حیو یا قیوم آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کی رحمت کے سہارے میں فریاد کرتا ہوں کہ آپ میرے تمام احوال کی کفایت فرما دیجیے اور مجھے آنکھ چھپکنے کی مقدار بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے انجاب ربن عبد اللہ رضی عنہ قال رائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و واقفن علقر یعنی قرن سا یومن نہری وہو یقول یا حیو یا قیوم لََ الا انت برحمتك استغیف فقفینی شعنی کلّہ ولا تکلنی الى نفسی طرف تعین خلاصہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ذوالحجہ کو منا میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے